بدع, <تصفيق> قال احترام علماء کرام اور میرے محترم بھائیو یہ میرے لیے سعادت کی چیز ہے کہ آج اس مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ جمع ہونے کا موقع مجھ کو مل رہا ہے اس لیے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر آپس میں ملنا قیامت کے دن اللہ کے ہاں عرش کے سائے کا حقدار ہونا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس جمع ہونے پر اس بنیاد پر نفرت فرمائیں اور اس محبت خالص دینی محبت کی بنیاد پر ہم سب کو قیامت کے دن عرش کا سائے نصیب فرمائیں آمین مختصر سے وقت میں کچھ باتیں جو منہجی اعتبار سے ضروری ہیں خاص طور سے اس بگاڑ کے دور میں جس میں مسلمان عمومی طور پر فرقوں میں جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک عام انسان کے لیے جو ابھی واقعی حق نہیں پائے ہوئے ہو اس انسان کے لیے یہ تلاش کرنا اور جانچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو صحیح ہیں کون لوگ ہیں جو حق پر ہیں وہ اپنے آپ کو کن کے ساتھ کرے کون لوگ ہیں جو اہل حق کا گروہ جو لوگ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے بگاڑ بڑھتا جاتا ہے اور ایک انسان جو کبھی حق پر ہوا کرتا تھا وہ حق سے دور ہو جاتا ہے پہلے کتاب کی مثال ہمارے سامنے ہیں اللہ رب العالمی نے موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کو چنا یہود کو اور تو کا علم ان کو دیا موسا علیہ السلام کے ساتھ کئی چیزیں انہوں نے ایسی دیکھی جو عام انسانوں کو دیکھنے نہیں ملتی ہے اللہ کی مدد اللہ کی اللہ کی طرف سے آسمانی رزق اور ہر قسم کی عجائبات ان کے سامنے تھی لیکن اس کے بعد ایک دور آیا ایک وقت کے بعد ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوئی اور وہی لوگ جو ایک زمانے میں اللہ کی طرف سے دیے حق کے ذمہ دار تھے بعد میں جانے کے بعد وہی سب سے پہلے حق کے منقر ہوئے کا فرم بھی اللہ نے ان کے بارے میں تم تو پہلے انکار کرنے والے نہ بنو تو اس سلسلے میں جو لوگ واقعی اہل حق میں سے ہیں وہ اپنے آپ کو کن اوصاف پر قائم رکھیں جو حق کو پا چکے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی تلاش میں ہیں کہ واقعی کون اہل حق میں سے ہیں وہ کس بنیاد پر انتخاب کریں جانچیں اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے خاص اعتبار سے بھی کہ آج بولنے والے بڑھ گئے ہیں اور عالمی سطح پر ایک انسان سب کی باتیں سن سکتا ہے لہذا ایک آدمی کا جہاں حق کو آسانی سے پانا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے وہی انتخاب کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ کسی کی بھی ساتھ بہہ کے لہٰذا اہل حق کون ہوتے ہیں اس اعتبار سے انتخاب کے لیے یا جانچنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس پر باتیں رکھنے کے لیے اہل حق کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی وہ باتیں ہیں جو ان کی نمایاں صفات اور اوقاف ہیں آئیے اختصار کے ساتھ بہت مختصر وقت میں ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے مجھ کو کشمیری زبان نہیں آتی ہے دن بھر سے سن رہا ہوں لیکن ایک لفظ بھی پڑھ لینی پڑتا ہے اگر آتی تو میں اسی میں آپ سے خطاب کرتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کی اسی میں آسانی ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو میری زبان آتی ہے اردو آتی ہے تو الحمد للہ میں آسان طریقے سے کوشش کروں گا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ رب نے ایک بنیادی نقطہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور انسانوں کی اکثریت اس اکثریت کے قاعدے کو غلط طرح سے سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پبیل قبیس و قیم و ایجازی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ خبیث اور طیب گھٹیا اور اعلی عمدہ خبیث ناپاک اور پاک طیب پاک کئی معنی میں ہوتا ہے کبی گھٹیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نزد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے برے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طیب پاک کے لیے حلال کے لیے عمدہ کے لیے آئلہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو گھٹیا اور آئلہ برابر نہیں ہو سکتے برا اور اچھا برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے خیر اور شرب برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قبیز اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولو اجبا کا کسرت القبیس چاہے قبیس کی کثرت برے کی میجورٹی آپ کو تعجب میں ڈال دے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے کہ غلط پر قائم لوگوں کی زیادتی اور کثرت ہے ایک آدمی وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر کسی بات کو مانے اس کے حق ہونے کی بنیاد پر اس بات کو مانے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو قائلین کی کسرت کی وجہ سے اس بات سے مرعوب ہو جائے اس بات کے بولنے والے بہت ہیں لہذا یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے اس بات کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں لہذا یہ سب کے سب غلط کیسے ہو سکتے ہیں انسانوں کی عام کثرت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بولنے والوں کی کثرت کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں زیادہ لوگ اگر کسی بات کو بول رہے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتے یہ قاعدہ کہیں بھی اللہ کے ہاں جگہ پانے لائق نہیں ہے بولنے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے ورنہ ہر نبی کی دعوت پہلے مرحلے ہی میں غلط ہو جائے گی ہر علاقے میں جو بھی نبی اللہ نے بھیجا ان کی دعوت اپنے ابتدائی مرحلے میں اکیلے نبی کی دعوت تھی پھر اس کے بعد ایک دو تین ماننے والے بنے اور قیامت کے دن بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جن کی بات کسی نے نہیں مانی وہ اکیلے ہی آئیں گے تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو ہر نبی اپنی دعوت کے اعتبار سے دعوت کی ابتدا میں اکیلا تنہا ہوتا ہے اور اس کے بالمقابل پورا سماج ہوتا ہے جو اس دعوت کا مخالف ہوتا ہے یا کم از کم اس دعوت کا نا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ سماج میں ایک آدمی ایک بات بول رہا ہے پورا سماج ایک بات بول رہا ہے لہٰذا جو زیادہ لوگ ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں تو ہر نبی کی دعوت اپنے پہلے ہی مرحلے میں غلط ہو جائے گی ہے لہٰذا یہ اصول اللہ کے نزدیک نہیں ہے کہ بولنے والوں کی گنتی بات کی حقانیت اور اس کے باطل ہونے کو ثابت کرتی ہے اللہ کے یہاں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے بولنے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں کبھی اہل حق کے لیے یا ایک عام انسان کے لیے بھی اہل باطل کی کثرت مرعوب کرنے والی ہو جاتی ہے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی اگر ماننے والے انکار کرنے والے زیادہ ہوں اگر غلط پر سماج کی بنیاد بنی ہوئی ہے تو اس سماج کے اندر حق بات بولنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی ان کے باطل سے دائیں مروب ہو جاتا ہے لہذا یہ پہلا نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حق کے سلسلے میں ہم یہ قاعدہ نہ بنائیں کہ بولنے والے زیادہ ہوں تو بات صحیح اور بولنے والے کم ہوں تو بات غلط جس بات کے ماننے والوں کی میجورٹی ہے وہ صحیح ہوتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہو بھی سکتے ہیں ضروری نہیں کہ زیادہ لوگ اگر ایک بات کو مانتے ہو تو غلط ہو جائیں گے ایسا کوئی فائدہ نہیں نہ زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں نہ زیادہ لوگ غلط ہوتے ہیں بات دیکھی جاتی ہے گنتی نہیں مان لیجئے کمرے میں اگر پچاس لوگ صحیح بول رہے ہیں اور پچاس غلط اور ایک آدمی بیٹھا بیچ بیٹھ میں سوچ رہا ہے کہ مانو کس کی مانو یہ بھی پچاس یہ بھی پچاس اب بات پر وہ غور نہیں کر رہا بلکہ گنتی دیکھ رہا ہے پھر پوچھتا ہے کہ کوئی ہے یہاں سے وہاں جانے والا کہ میں فیصلہ کروں کہ یہاں اگر اور یہاں یہاں یہاں بھی ہیں کوئی سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اگر اٹھ کے کوئی آدمی چلا گیا کہاں چلا ہم تو رینا فیصلہ ہوگا یہ لوگ زیادہ تھے نہیں وہاں سے دو اٹھ کے یہاں چلے گئے پھر ہم نے اپنا ذہن بدل لیا بتائیے زندگی میں علاقائی اعتبار سے زمانی اعتبار سے یہ چیز بدلتی رہتی ہے کسی علاقے میں ایک بات کے ماننے والے کم اور دوسری بات کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے علاقے میں علاقائی اعتبار سے فرق پڑتا رہتا ہے زمانی اعتبار سے فرق پڑتا ہے ایک بات کے ماننے والے کسی زمانے میں زیادہ ہوتے ہیں تو کسی زمانے میں کم ہو جاتے ہیں क्या लोगों کی قلت اور کثرت سے اس بات کی قوت میں فرق آ جاتا ہے حق کے لیے حق والوں کی گنتی اثر انداز نہیں ہوتی ہے حق حق ہوتا ہے چاہے ماننے والے کم ہوں یا زیادہ لہذا بہت سارے لوگ کسی جماعت یا کسی حق کے سلسلے میں قبولیت کے لیے بنیاد ہی بناتے ہیں کہ بولنے والے کتنے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ ماننے والے زیادہ ہیں لہذا جس چیز کے ماننے والے زیادہ ہیں وہ حق ہے ضروری نہیں ہے اسی لیے بڑے علومان سے گزرے ہیں اس لکو طبیل الحق ہی کہتے ہیں سبھی لد حق کے راستے پر چلتے رہو تسو فشو من قلتی اور حق کے ماننے والوں کی قلت کی وجہ سے گھبراؤں بہت تھوڑے لوگ ہیں حق والے ہیں تو اب کیسے ہوگا کبھی بھی حق لوگوں کی وجہ سے غالب نہیں آتا ہے حق غالب آتا ہے اپنی قوت کی وجہ سے اور اللہ کی نصرت کی وجہ سے حق کے ساتھ اللہ کی تعید ہوتی ہے علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں اکیلے تھے اور سارے جادوگروں نے اپنے عصا لاٹیاں اور اپنی رسیاں ڈالی اس کا اثر موسا علیہ السلام پہ بھی پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اللہ نے فرمایا کل میں اللہ اے کا گھبرانا مت تم ہی غالب رہو گے تو حق والے بھی کبھی گھبرا جاتے ہیں لیکن حق حق ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی تعید ہوتی ہے اہل حق وہ مان لیں جو اللہ نے کہا ہے وہ اپنی عقل چلانے کی بجائے اللہ کی بات کو مان کے چلیں تو کام ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کے معاملے میں بھی ہوا اور فرآن کے معاملے میں بھی ہوا وہی آتا جو سانپ بن کے سارے سانپوں کو نگل گیا کبھی وہ الزہا بھی بن جاتا تھا بعض آیات میں قربان کا لفظ ہے بعض میں حیہ کا لفظ ہے علماء نے کہا کہ کبھی وہ سانپ بنتا تھا کبھی الزہا بنتا تھا یہ خود ایک عجوبہ تھا اللہ کی طرف سے موجودہ تھا اور وہی آسا جب علیہ السلام نے فرون کے پیچھے لگنے پر تعاقب کرنے پر سمندر پر یا دریا پر مارا تو اسی کے نتیجے میں راستہ نکلا ان کے لیے راستہ بن گیا وہاں بھی مشاء علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی تو عطا خود بھی نفسی نتائج پیدا نہیں کرتا ہے اللہ کے حکم کے تابے عطا ہے اگر دائی اور اہل حق بھی اس حکم کے تابع ہو جائیں تو اللہ تعالی جو چاہے نتائج پیدا کرتا ہے اصل بات اللہ کی ماننے میں ہوتی ہے اور اصل چیز اللہ کی بات پر یقین کرنے میں ہوتی ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کی بات مواقع اور وہی آدمی مانے گا جو اللہ کی بات پر یقین کرے جہاں جو اللہ کہہ رہا وہی ہوگا مو علیہ السلام میں نہ یہاں اللہ سے بحث کی نہ وہاں اللہ سے بحث کی ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہیں کہا یہ آخر کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا کر تو لکڑی یہ یا کہاں سے راستہ بنائے گا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ آرگومنٹ نہیں کیا انبیاء اللہ کی بات ہی میں خیر مانتے ہیں اللہ کی بات کے مقابلے میں عقل چلانا انبیاء کا طریقہ نہیں ہے ابلیس کا طریقہ ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ حق والوں کی قلت کی وجہ سے حق کو کمزور نہ سمجھے حق ہمیشہ پاور فل ہوتا ہے اس کی بہت بڑی مثال اور تاریخی دلیل آج کا اپنا دور ہے آج مسلمان سیاسی اعتبار سے ذلت کے گڑھے میں ہیں ہر اعتبار سے مسلمان آج ذلیل دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے نائن الیون ہوا یا اس طرح کے جو بھی واقعات ہوئے یا چارلی ہرڈو کا معاملہ ہوا فرانس کے اندر آپ کو اس طرح کے واقعات کے نتائج میں نتیجے میں دکھائی دے گا کہ غیر مسلم عجیب طریقے سے اسلام کی طرف لپک رہے ہیں وہ اسلام کی شان شوکت وہ حکومتیں اور وہ ساری چیزیں آج نہیں ہیں بلکہ مسلم حکومتیں بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہیں بدقسمتی سے جس میں بہت بڑا ہاتھ جہاں غیروں کا ہے ہاں، وہاں وہاں مسلمانوں کی اپنی نادانی کا بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے لیکن اسلام کے پاس وہ طاقت آج بھی اپنی پوری شان کے ساتھ باقی ہے آج اسلام اتنا ہی پاورفل ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہم کمزور ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم خود دینی سبار سے کمزور ہو چکے ہیں آج مسلمانوں کی بڑی میجورٹی ہے جو پیشاب پسانے کے مسائل میں بھی لاپرواہ ایک بڑا ادب مسلمانوں کا ہے جو نماز کے بارے میں بھی لاپرواہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی بنیادی باتیں توحید نہیں معلوم لیکن اس کے باوجود آج پھر بھی حق والوں کی کمزوری کے باوجود حاملین قرآن کی کمزوری بلکہ عید کے باوجود آج قرآن اسلام دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہی پاور اور وہی اپیل رکھتا ہے جو اس زمانے میں تھا آج ہماری وجہ سے اسلام بچا ہوا نہیں معاملہ الٹا ہے اسلام کی وجہ سے ہم بچے ہوئے یہ اسلام ہے جو آج ہماری بقا کا غامی ہے سن تنسر اللہ سب اقدام اگر واقعی وہ عزت ہم کو چاہیے اگر واقعی وہ نصرت ہم کو چاہیے تو نصرت کے جواب میں نصرت ہوتی ہے وہ اوفیاں کو مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو میں اپنا تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا اللہ کی نصرت بلا سبب نہیں ہوتی ہے جوابی ہوتی ہے اگر بندہ اپنی طرف سے نصرت کے اسباب پیدا کرے اللہ کے نزدیک نصرت کا حقدار بنے تو اللہ کی نسرت یقیناً آتی ہے اور اللہ کی نسرت وسائل کی محتاج نہیں ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی فائر بریگیڈ نہیں آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے سارے فرشتے لے کے آ گئے پانی چلو پانی مارو یا آگ پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت وسائل کی محتاج نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آگ آب کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بنا دیا سلامتی بنا دیا قلنا بردن اللہ نے براہ راست آگ سے خطاب کر کے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ وسائل کا محتاج نہیں ہے آج بھی اس دور میں وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں تھا ہم بدل گئے مسلمان بدل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان الگ تھے اس زمانے کے مسلمان الگ ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے امید چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط مسلمانوں کا بھی ہے قوی مسلمانوں کا بھی ہے اور کمزور مسلمانوں کا بھی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کہیں جا سکتے نہیں ہیں اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو لہذا بات طویل ہو جائے گی اصل چیز یہ ہے کہ ہر دور میں حق قوی ہوتا ہے اہل حق کبھی کمزور ہو جاتے ہیں کبھی کوت والے ہوتے ہیں کبھی مادی وسائل کے اعتبار سے کبھی سیاسی کبھی دینی وجہ سے لیکن حق ہمیشہ باقی رہتا ہے لہذا حق کو کسی کی ضرورت نہیں سب کو حق کی ضرورت ہے لیکن اہل حق ہیں کون کیسے ان کو ہم پہچانے اور ان کی کیا علامات ہوتی ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آج کی صبح میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ کو اور آپ سب کو ان میں سے ہونے کی توفیق ادا فرمائے پہلی چیز اہل حق کو پہچاننے کی یہ ہے کہ وہ عقیدے میں صحیح ہوتے ہیں اگر عقیدے ہی میں کوئی فیل ہو جائے وہ اہل حق میں سے ہو سکتا ہے نہیں اس کا اپنا خود کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نزدیک نجات, کا نجات کے لائق ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ف ان آمن و ان فَإِنَّمَا فن نما فعن نما ہوں وہ ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم صحابہ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر وہ پھر جاتے ہیں اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں فَإِنَّمَا نما ہوں فی تو یہ شکاف میں ہے یعنی دوسری جانب صحابہ سے ہٹ کے دوسرے راستے پر ہے اس سے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول لوگ وہ ہیں جو صحابہ کے عقیدے پر ہوں جو شرک سے محفوظ ہوں اسے کہ اللہ نے فرمایا ہدایت آپ کا کون ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی علامت بیان کی اللہ جو ایمان لائے ظلم اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ظلم کی آمیزش نہیں کی شرق کی ملاوٹ نہیں کی اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عظیم شرق ظلم عظیم ہے انہوں نے اپنے ایمان میں شرق کو ملنے نہیں دیا وہ ایسا ایمان لائے جو شرق سے پاک تھا تو اللہ نے فرمایا اولائکَ لَهُمُ الْأَمْنِ ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ کے ہاں امن مقدر ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں تو اہل حق ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ یا اہل حق میں سے ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک انسان شرق سے محفوظ رہے لہٰذا کوئی آدمی اگر چیک کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں اتنی ساری جماعتیں ہیں اتنے سارے لوگ ہیں جو اہل حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ شرک کے خلاف بولنے والے کون ہیں ان میں کون ہیں جو ہر اعتبار سے خود بھی اور دوسروں کو بھی شرک سے بچاتے ہیں کن کی دعوت میں شرک کے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے وضاحت موجود ہے کون ہیں جو امت کو سب سے اہم مسئلہ توحیف پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ چیز کسی جماعت میں پائے جاتی ہے وہ اہل حق ہیں۔ جو کہیں یہ چھوڑو دوسرے مسائل اہم امت کے حالات حاضرہ پر تھوڑا دھیان دو توحید توحید تک اگر ایسا کر کے توحید کے مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اہل حق میں سے نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوت کا پہلا دن توحید کی دعوت والا تھا اور آخری دن بھی توحید کی دعوت والا تھا آخری دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے جا وہ ہوتی پھر سے آپ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت اپنے منہ پر ڈال دیتی اور جب آپ کو اندر سے گھٹن ہوتی تو آپ چہرہ باہر نکالتے اس وقت میں آپ نے جو بات کہی تھی اور کئی روایت اس باب میں آئی ہیں تو آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی اور آپ کا قول یہ تھا لعنت اللہ علی مساجد اللہ اقتصاد و یہودہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد سجے کی جگہ بنا لی آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دوسرے مسائل پر نہیں گفتگو کر رہے تھے حالانکہ مدینہ کا حال آپ دیکھیں آپ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی شرک سے اچھی طرح لوگوں کو خبردار کر چکے تھے لیکن آنے والے دور میں اللہ کی طرف سے آپ کو یہ رہبری مل چکی تھی کہ قبر پرستی عام ہونے والی ہے آج کا دور خود اس کا شاہد ہے کہ امت مسلمہ میں جو بگاڑ آیا اس میں ایک بہت بڑا بگاڑ قبر پرستی رہا ہے گاؤں گاؤں شہر شہر کہیں بھی آپ جائیں آپ کو ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت امت کو قبر پرستی سے خبردار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے پر جو لوگ باقی ہیں وہ لوگ اہل حق میں سے ہیں کہ جو امت کو اس بگاڑ سے ہمیشہ روکتے ہیں کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ بھائی وہ پرانا زمانہ تھا قبر پرستی آج نہیں ہے چھوڑ دو آج ہم دوسرے مثال پر گفتگو کریں گے یہ نادان ہے آج بھی مسلمانوں میں ساری دنیا ترقیوں کے باوجود ساری علمی ترقی کے باوجود قبر پرستی نہ صرف عام ہے بلکہ علمی ترقی کے نتیجے میں ایسے پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جو دلائل کی روشنی میں زبردستی توڑ مروڑ کے شرک کو اور قبر پرستی کو ثابت کرنے, اولا آج ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی توحید کیا ہے اس مسئلے کو ہم کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا اور آخر تک بولتے رہے لہٰذا اہل حق کی پہچان میں پہلی نمایاں یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت کا اہتمام ہمیشہ کرتے ہیں جو لوگ اس دعوت کو پسے کچھ پس ڈال دیں اور کہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں یہ لوگ اہل حق نہیں ہو سکتے یہ پہلی چیز ہے نمبر دو اہل حق یہاں پر کتاب و سنت کی اتباع اور اس کی دعوت کا اہتمام خصوصا ہوتا ہے ان کے لیے دین کے لینے کا مخذ قرآن و سنت ہے اللہ کی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ کی احادیث سے ملتی ہے یاد رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سنت تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت ہم کو کہاں سے ملتی ہے اپنے ائماں اپنے پیروں اپنے علماء سے جس کو وہ سنت کرے سنت سے تو ان کے ضام میں وہ ان کی بتائی ہوئی بلکہ باغ اوقات بنائی ہوئی سنت پر عمل کر بات سنتے ان کی بتائی ہوئی ہیں اور بات سنتے ان کی بنائی ہوئی पीना پانی پینا ہے کیسا پینا ہے تو پھر بھول کے آ گیا سر پہ ہاتھ رکھو اور پانی پیو یہ کون سی سنت کہاں سے آئی ہے کئی نام ہم،, ہم رہ چکے ہیں سب ماضی ہمارا گزر چکا ہے لہذا ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جن کو سنت شمار کیا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس کے لیے حدیث میں دلیل ہے بلکہ اس لیے اس کو شمار کیا جاتا ہے سنت کے طور پر کہ کسی عالم نے کسی چیز نے کسی دائی میں ان کے نزدیک جو قابل اعتبار ہے اعتبار ہے قیدیہ کی سنت ہے ہمارے نزدیک قرآن اور سنت قرآن اور حدیث مقصد ہے دین کا ہم چیزوں کو حق اور باطل مانتے ہیں اس علم کی روشنی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے سماج کی بنیاد پر نہیں بڑوں کی بنیاد پر نہیں پیر ذاہ کی بنیاد پر نہیں کسی ایک مستقل عالم ہی کی بات کو لے کر نہیں بلکہ قرآن و سنت جس بات کے صحیح ہونے کا فیصلہ کریں وہ صحیح ہے جس کے غلط ہونے کا فیصلہ کریں وہ غلط ہے تو اہل حبیب جو اہل حق ہیں ہمارے نزدیک اور یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں اور ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ سے وہ جو جماعت ہے جس کے بارے میں حدیث ائی ہے لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور اللہ کے امر پر قائم رہے گی لا يضرهم من خذلهم او خالفهم ان کو ساتھ چھوڑنے والوں کا ساتھ چھوڑنا یا ان کی مخالفت کرنے والوں کا مخالفت کرنا نقصان نہیں دے گا۔ حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی طرح سے لوگوں پر غالب رہیں گے دلیل اور برہان کی بنیاد پر مغلوبیت بعض اوقات سیاحتی اعتبار سے ہوتی ہے لیکن یہ مغلوبیت تو ان انبیاء کو ابتدائی دور پہ ملتی ہے تو اس کو مغلوبیت نہیں کہتے ہیں اصل مغلوبیت ہوتی ہے کہ واقعی دلیل کے معاملے میں مغلوب ہو جائیں اور انبیاء اس معاملے میں کبھی مغلوب نہیں ہوتے ہیں کبھی بدر ہوتی ہے تو کبھی بہت بھی ہوتی ہے کبھی کچھ اور بھی ہوتا ہے کبھی بات چلتی ہے تو کبھی انکار بھی ہوتا ہے کبھی مدینہ کا ماحول کھلتا ہے تو کبھی تائف میں پریشانی بھی ہوتی ہے یہ مغلوبی نہیں ہے لیکن دلیل کے معاملے میں اہل حق کبھی مغلوب نہیں ہوتے ہیں ان کی بات ہمیشہ اللہ تعالیٰ غالب رہتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں پر غالب رہیں گے تو اہل का तरीका طریقہ होता है کہ وہ کتاب کتاب و سنت کو تھام ہدایت کے لیے شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہی دو چیزیں قرار دی ہیں آپ فرماتے ہیں میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور لم قویڈا ان دو کے بعد ان دو چیزوں کو تھامنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت میرا طریقہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کو تھامے رہیں وہ حق پر ہیں وہ ہدایت پر ہیں اس لیے کہ آپ نے گمراہی کا انکار کیا کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے یعنی تم ہدایت پر رہو گے جب تک کتاب و سنت کی پیروی کرو گے اور یہی اہل حق کی علامت ہے اور حق پر ہونے کی بھی ضمانت ہے بلکہ شرط کہ ایک انسان کتاب و کا پیروی کرنے والا ہو تو یہ دوسری چیز ہے جو اہل حق کی نمایاں علامت ہوتی ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں دلیل کی طرف علم کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں علم اور رجال کے معاملے میں علم ہمیشہ غالب رہتا ہے رجال لوگ دلیل کے محتاج ہوتے ہیں دلیل لوگوں کی محتاج نہیں ہوتی کوئی حق اگر کسی علاقے میں ہے تو لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے اس کی قبولیت پر اور اس کی تھکانی پر اثر نہیں پڑتا ہے اگر کوئی ماننے والا اس علاقے میں نہ ہو جیسے کوئی دیوار پر کوئی حق بات لکھ دی جائے اور اس علاقے میں اس بات کا کوئی ماننے والا نہ ہو تو وہ بات غلط نہیں ہو جائے گی صرف اس وجہ سے یہ کوئی اس کو مانتا نہیں ہے اور ایک غلط بات پورا سماج مان رہا ہو تو اس غلط بات کو ان کے ماننے سے تکلیف پا کر وہ حق بات نہیں ہو جاتی ہے لہذا اہل حق وہ ہیں جو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں نہ یہ کہ پلا پلاں کا دامن پکڑ لو پلا کے پیچھے چلنے لگ جاؤ پلاں کی تکلیف کرو آنکھ بند کر کے پلا کے پیچھے چلو یہ جنت کی ضمانت لے رہے ہیں اہل حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے پہلی چیز ہے اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں ظاہر ہو جاتے اور تم مجھ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ان کے پیچھے چلنے والے بن جاتے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے اور اگر وہ خود زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو ان کے پاس میری پیروی کرنے کے سوا اور کوئی راستہ جائز نہیں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ شخصیت بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا چاہے وہ کریم اللہ کے نبی کے مقابلے میں اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے بس قسمتی سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شخصیات کو دلائل کے مقابلے میں مانتا ہے وہ کہیں گے تو یہ صحیح ہے وہ کہیں گے تو یہ غلط ہے جبکہ جان رہا ہے یہ ثابت شدہ چیز ہے کہتا ہاں صحیح ہے لیکن پناہ کی اجازت ملے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے اس نے دلائل کو رجال کا محتاج بنایا جو کہ باطل ہونے کی خود ایک دلیل ہے تو یہ دوسری چیز ملی کہ اہل حق کتاب سنت کو اقوال رجال پر ترجیح دیتے ہیں تیسری بات اہل حق قرآن و سنت کے فہم میں آزاد نہیں ہوتے ہیں کہ جب چاہا جس زمانے میں جس علاقے میں چاہا جو جی میں آیا مطلب اس سے نکال لیا بلکہ اہل حق حق کے سلسلے میں سب سے پہلے اہل حق صحابہ جو ہمارے طلب ہیں ان کے منحج کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تفتری کو کالو من یا رسول اللہ کالانا بھی آپ نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اب سارے فرقے ہو جائیں گے کوئی تو اہل حق ہوگا اس میں سے تو ان کی کیا علامت ہے آپ نے کہا سب جہنم میں جائیں گے ہاں مگر ایک ایک فرقے ایک جماعت ایک گروہ کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گی جو نہیں جائے گا وہ اہل حق گروہ اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں وہ فرقہ آپ نے کہا ماں اناوی وہ جو اس دین پر اس منہج پر اس حق پر اس شریعت پر ہوں گے اس ان اصولوں پر ہوں گے اس پر ہوں گے تو عموم ہے اس کے اندر وہ اس عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے اس مسائل کی بات نہیں ہو رہی ایک عمومی بات ہو رہی ہے جو اس پر ہوں گے جس پر میں میرے صحابہ ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اہل حق کی نمایاں علامت کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متفقہ طریق پر چلتے ہیں یہاں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی صحابہ میں تو اختلاف ہوا ہے کئی مثال میں ہوا ہے تو کیا اس اختلاف کے نتیجے میں اب ہم کہاں جائیں یہاں جو بات کہی گئی ہے ماں انا ہی و مجموعی طور پر صحابہ جس چیز پر جمع تھے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اجت ہے لیکن اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کو ترجیح دی جائے گی اس لیے کہ الگ اخلاق پوری امت سے خطاب کر کے اللہ نے کہا اور کسی کی تفتیث نہیں کی کافا ان تنازع شعیل اور دو ہو رسول اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کیا کرو میجورٹی مائنورٹی دیکھو نہیں دیکھیے اختلاف کی صورت میں قلت اور کثرت دلیل نہیں ہے خود یہ آج بتا رہی ہے یہ نے کہا کہ جب تم نے اختلاف ہو تو بڑی جماعت کی پیروی کرو نہیں کہا جب تم نے اختلاف ہو تو دونوں اپنی دلیل کی حیثیت کھو دیتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہو تو کسی ایک کا حجت نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا تو کتاب کستے ہیں اصلاً صحابہ سے اور ان کی طبعیت میں پوری امت سے تو کہا کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اس بات کو کس کی طرف پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر ان میں سے ہر ایک کا قول فی نفتی ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اختلاف کی صورت میں کہتا یہ بھی حق وہ بھی حق اس لیے سب حق لیکن کیا کہا کہ تم اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو تو سرد کا اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کو لے آتے تو اہل امام کا یہی طریقہ رہا اور یہی اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سلف کے منہج کا اہتمام کرتے ہیں چاہے عقیدے کا معاملہ ہو چاہے عبادات کا معاملہ ہو سنت و بدات کا معاملہ ہو یا کوید و شرط کا معاملہ ہو یا حلال و حرام کا معاملہ ہو چاہے اصول کا معاملہ ہو یا قروح کا معاملہ ہو دین کے تمام معاملات میں وہ سلف کے منہج کو ترجیح دیتے ہیں باقی تمام چیزوں پر قرآن و سنت ہی کی پیروی کرتے ہیں لیکن ان کو اس کو سمجھیں گے کیسے اپنی عقل سے سمجھنے کی بجائے طلب کے منحصب کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں طلب کے پہن کو ترجیح دیتے ہیں یہ وہی تیسری چیز نمبر چار. اہل حق کا طریقہ والا نہیں ہوتا ہے جیسے تیر نکل گیا تو اب واپس نہیں آئے گا اہل حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے اہل حق کی علامت ہر زمانے میں ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات بتاتے ہیں چاہے وہ پتوے کی صورت میں ہو یا کتاب کی صورت میں ہو یا کتاب کی صورت میں ہو اور ان کے سامنے حق آتا ہے اور کوئی ان کی بات کی غلطی بتاتا ہے تو وہ زد پہ اڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیشہ حق کی پیروی کے حریص ہوتے ہیں اپنی بات پر اڑتے نہیں اہل حق جب بھی ان کے سامنے حق آتا ہے اس کو مان لیتے ہیں اور اہل حق یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم اور ایک طالب علم دوسرے عالم اور دوسرے طالب علم کی غلط بات کی تعیب نہیں کرتا ہے اہل واسل کا شعار ہی ہوتا ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اکادرین میں سے کسی نے کوئی بات کہہ دی بس اب سب اپنے لیے اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو نصوص کو دلال کو توڑ مروڑ کے بڑے کی بات کے مطابق اس کو کرتے ہیں چاہے قرآن سنت میں تحریف کی نوبت کیوں نہ آ جائے تویل اپنی بدترین صورت میں تحریف بن جاتی ہے اگر معنوی اعتبار سے وہ تعین نہیں کر پاتے ہیں تو بعض اوقات جرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ متوج میں تحریف کر لیتے ہیں تو اہل باطین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کی بات کے لیے وہ دلائل کو بھی بدلنے کی ہمت اور جرت کرنے والے بنتے ہیں لیکن اہل حق میں ایسا نہیں ہوتا ہے اہل حق میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عالم کی کوئی بات ہے اگر وہ خطا ہے تو دوسرا عالم اس بات کو علمی انداز میں سنجیدگی کے ساتھ میں محبت کے ساتھ اکرام اور احترام کے ساتھ بتاتا ہے کہ ان کی یہ بات پتا اور غلطی ہے اہل باطل میں آپ کو یہ نہیں ملے گا اسی لیے اہل باطل میں بعض اوقات اختلاف بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اور وہ اس کو اپنے حق ہونے کی دلیل مانتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں ہم تو آپ کی طرح اختلاف نہیں ہے کہ آپ کا ایک عالی میں ایک بات بولتا ہے تو دوسرا دوسری بات بولتا ہے کسی کا قول آ اہل باطل کیا ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی ایک بات بول دیتا ہے بعد والے اسی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور قرآن سنت میں بھی قابلاتے بات کرتے ہیں اہل حق متوم کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بھی حفاظت کرتے ہیں لیکن اگر ایک عالم کسی مسئلے میں غلطی کرتا ہے وہ اقرام کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اس کو غلط بتاتے ہیں لہٰذا بعض لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ ان میں اختلاف اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ غلط ہونے کی دلیل ہے تو چاروں امام اس سے غلط ہو جائے گی اس لیے کہ چاروں اماموں میں کئی بنیادی مسائل میں اختلاف ہے باقی چاروں کو تو چھوڑ دیجئے۔ خود امام ابو حنیفا اور ان کے دونوں شاگردوں میں امام امام ابو ابو حنیفا اور ان کے دونوں شاگردوں میں ستر فیصد مسائل میں اختلاف ہے جس کو خود حنفی علماء نے قبول کیا ہے یہ ان کی برائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے اس کو سب کو ماننا پڑے گا تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں نہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس جماعت میں امانت داری ہے اس جماعت میں ایک دوسرے کی خوشامد کا مزاج نہیں ہے بلکہ ان کی نزدیک شخصیات کے مقابلے میں حق زیادہ احترام کے لائق ہیں لہذا وہ شخصیات احترام کرتے ہیں لیکن شخصیات کا وزن کبھی بھی دلیل سے بڑھنے نہیں دیتے لہٰذا اگر کسی کی بات میں غلطی ہو جائے وہ نصیحت کے انداز میں خیر قاری سمجھ کر اس بات کی تربیت کرتے ہیں شیخ البانی کوئی بات بولیں شیخ بولے اس کی تربیت کریں فلاں عالم کوئی کہہ رہا ہے دوسری... دوسرا عالم کوئی دوسری بات کہتا ہے کہ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ آپس میں متفرق ہیں اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشتحک سے جب خطا ہوتی ہے تو دوسرے مشتحق کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ کی کرتے تو ایسے حق کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حق جب سامنے قبولوں کا پاؤں کی ان کو کسی نے حدیث بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سم کی کہ پاؤں میں ہاتھ اور پاؤں کی اگلیوں میں فی الحال کرنا چاہیے اب انہوں نے اس حدیث کو دیکھا تو عام طور سے اہل باطل میں بھی لمبا بیان کیا ہے کہ کیا طور سے ہمارے مطلع بھائیوں کا مزاج ہوتا ہے اور اکثریت کے بارے میں بات کہیے یہ بھی نہیں کہ تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ تکلیف کی برائیوں میں سے ہوتی ہے کہ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو دلال سے بخت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان چاہنے لگتا ہے کہ میری ضعیف صحیح ہو جائے اور دوسرے کی صحیح ضعیف ہو جائے اور میرا کسی طرح سے ثابت نکلے اور دوسرے کا کیسے نرد کروں وہ ثابت نہ نکلے تو یہ مزاج اچھا نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مختلف میں چیز ہوتی ہے کسی اہل حفیظ میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کسی فرد میں چیز ہونا اور ایک ہوتا ہے پوری جماعت جو اس چیز کو لے کے اٹھی اس میں عمومی طور پر اہلیہ میں یہ نہیں ہوتا ہے امام مالک نے فوراً قبول کیا تو بڑی اچھی حدیث ہے اور انہوں نے اس کے بعد جب بھی یہ مسئلہ ان سے پوچھا گیا وہ اب فتویٰ اپنا یہ نہیں دیتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اب فتوا یہ دیتے تھے کہ ہاں یہ ہے پاؤں کا خلال الحال کا خلال ہے بزو میں تو یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ سدا کبھی اولا اکم المست واقعی مستفی اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار اور جہان سے بچنے والے کون ہیں کون ہے جو بچنے والے ہیں کون ہے جو دنیا میں گنا سے ریاست میں جہانوں سے بچنے والے ہیں اللہ نے دو لوگوں کا ذکر کیا کا وہ لویجا اب صدق جو سچائی کو لے کر آئے جو حق لائے وہ بھی بچنے والوں میں سے ہے وہ سدی اور وہ شخص جو اس حق کی تصدیق کرے مفصری نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ کو بیان کیا ہے کہ حق لانے والا محمد صلی اللہ علیہ اور حق کی تصدیق کرنے والا بغیر کسی تربیز اور شبہ کے بغیر کسی تصد کے اس کو قبول کرنے والا اگر کوئی نمایاں شخصیت امت میں ہے تو ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ لیکن یہ بطور تمکیل ہے بطور تحدید نہیں بس یہی مراد ہے نہیں بلکہ یہ مثال کے طور پر ہے کہ حق لانے والا اور حق کی تصدیق کرنے والا ہے تو یہ بچنے والوں میں سے تو اہل حق کی مثال یا اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب حق ان کے پاس آتا ہے تو بلا پسو پیش کے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات حق ہے یا نہیں کسی کی بھی طرف سے بات آئے اس کو قبول کر لیتے ہیں آج بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیے یہ دیکھنے کو ملے گا ایک حدیث اگر ہم بیان کر دیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے عالم نے یہ بات بیان نہیں کی ہے لیکن وہی بات ان کا عالم بیان کر دے کہ ہاں اب اس میں ہوا اب حدیث بالکل پکی ہے کیوں وہ پکی پہلے نہیں تھی اب پکی ہوئی یہ طریقہ اہل حق کا نہیں ہوتا ہے وہ دلیل کے زور پہ بات کو مانتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی بات ایک اہل حق کی علامت ہے کہ وہ حق جب بھی سامنے آ جائے کہیں سے بھی آئے اگر واقعی وہ حق ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں پانچویں چیز اہل حق میں تعصب کی بجائے عدل ہوتا ہے کسی کے خلاف بولیں گے تو اس کی خوبیوں کو بھی نظر انداز کر دیں گے اور کسی کی طرف داری کریں گے تو اس کی غلطیوں کو بھی آنکھ بند کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے اور ان کے اندر حق بولنے کا مزاج ہوتا ہے جو چیز واقعی جیسی उसको رکھتے ہیں آپ دیکھیے بہت سارے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے دین کے لیے جس سے دین کا توازن باقی رہتا ہے مثال کی آپ देखिए آج معاشرے کے اندر مثال کے طور پر ٹوپی پہننے کا مسئلہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹوپی چھوڑے ہم لوگ ٹوپی پہننا چاہیے یا امامہ باندھنا چاہیے سر ڈھانپنا چاہیے ہمیشہ سے اہل علم کا اہل حق کا یہی طریقہ رہا ہے لیکن ٹوپی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ٹوپی کے بغیر آدمی مسلمان نہیں اب ٹوپی اور داڑھی میں فرق ہے اعمال میں احکام میں مراتب کا فرق ہوتا ہے داڑھی واجب ہے اور ٹوپی واجب نہیں ہے لیکن اچھی چیز ہے ڈھانپنا خصوصاً نماز میں ایک اچھی چیز ہے خود زینت حکم مسجد کے تحت علماء نے اس کو ذکر کیا ہے زینت واجبہ بھی ہوتی ہے زینت مستحبہ بھی ہوتی ہے ایک عمر میں واجب اور مستحب دونوں بھی آتابی تفصیل میں میں نے جانتا ہوں گا جو سنن فطرت فطر کی سنن جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں سارے واجبات اس میں نہیں ہیں مسواک بھی اس میں جو واجب نہیں کی ہے تو ختان بھی اس میں جو کہ واجب ہے تو ایک ساتھ سنن میں ساری چیزیں بھی آ ہیں تو یہ زینت علما نے شمار کی ہے لیکن زینت واجبہ نہیں اب آپ بہت ساری مساجد میں آپ کے یہاں میں نہیں جانتا ہمارے یہاں پر مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں خاص طور پہ حال ہمارے بھائی جو ہیں ان کی مساجد میں اس کو بھی خرچ کرنا لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے جیسے قرآن کے لیے یا کسی اور کام کے لیے دھڑکا کرتا ہے تو یہ ٹوپیوں کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں اب غلطی سے کوئی اہل حدیث وہاں چلا جائے یا کوئی اجنبی جو اہل نہیں ہے اور وہ بغیر ٹوپی کے وہاں پہنچ گیا اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں بغیر ٹوپی غلط लेट आने वाला क्या करता है अपनी असलाती जिम्मेदारी समझता है कि एक टोपी अपने लिए भी ले और एक टोपी उस आदमी के लिए ले और जाके उसको पहनाता है लेकिन दाढ़ी अगर उसको नहीं है तो ऐसा इंतजाम मस्जिदों में नहीं है कि चलो भैया दाढ़ी आए आदमी लटका रहे सल की दाढ़ी है या पुरानी दाढ़ी है एक उच्च है या पूरी کیسی داڑھی چاہیے سزاب والی بغیر خزاب کی بوڑے کی جوان کی ایسا کوئی حضاب نہیں ہے تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جو تقیق اور غصے سے جن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے جو داڑھی والے نہیں ہیں ان کو کوئی نماز کے بعد غصے سے نہیں دیکھتا ہے لیکن جو لوگ برائے ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں ان کو ایک غصے سے دیکھا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات سنن کی اعتبار سے رفل اگر کوئی کرتا ہے اس کو غصے سے دیکھا جاتا ہے یہ توازن کا بگاڑ دینا ہے دین کے اندر مراسب ہے چیزوں کی کوئی عمل اچھا ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے اور کوئی عمل لازم ہے لیکن اہر باطل کے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ چیزوں کے مراسب کا لحاظ نہیں ہوتا ہے یہ عدل کے خلاف ہے اگر ٹوپی کی تاکید ہے تو داڑھی کی نمبے اولا ہونا چاہیے اگر بغیر ٹوپی کی کوئی آگ کو گھر کو بھیجتے ہیں تو بغیر داڑی والے کو تو شہر کے باہر نکال دینا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اہل باطل کے ہاں پر چیزوں کے مراتب نہیں ہوتے کس کو کتنی اہمیت دینا چاہیے یہ،, یہ عدل ہے عدل سب برابر کر دیں کو عدل نہیں کہتے ہیں برابر کرنا بالوں کا ظلم ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے کو آپ برابر کر دیں آپ عالم کو اور غیر عالم کو برابر کر دیں یہ عدل نہیں ہے لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں ان مراتب کے اعتبار سے چاہے احکام ہوئے افراد ہوں ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرنا پڑتا ہے لیکن اہل باطل کے ہاں پر مراکز کو قتل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر بعض اوقات معاملہ بلاٹ ہو جاتا ہے جو جس چیز کو چاہے اہمیت زیادہ دے دیتا ہے جو جس چیز کو چاہے اہمیت کم کر دیتا ہے اہل حق یہاں یہ نہیں ہوتا ہے اہل حق یہاں ہر چیز کے مرتبے کے اعتبار سے اس کی رعایت ہوتی ہے اسی لیے عدل اہل حق کی شان ہوتی ہے اور نمایاں علامات میں ایک علامت ہوتی ہے کہ ان کے ہاں عدل و انصاف ہوتا ہے چاہے دعوت کے معاملات ہوں تصنیف کا معاملہ ہو خطاب کا معاملہ ہو یا سلوک کا معاملہ ہو ان کے ہاں پر عدل ہوتا ہے یہ ان کی نمایاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا قوامین علی اللہ اے ایمان والو تم سب کے سب قسط پر عدل پر قائم ہونے والے اللہ کے لیے گواہ بننے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بنو قسط پر قائم رکھو چاہے معاملہ تمہارا اپنی خلاف کیوں نہ ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا معاملہ کیوں نہ ہو تم وہی بولو جو ابل والی بات ہو تم وہی بولو جو حق بات ہو اگر مخالفین کا معاملہ ہے ان کی صحیح بھی غلط اور اگر اپنا معاملہ ہے تو غلط بھی صحیح ایسی طرف داری اہل اہلیہ یہاں پر نہیں ہوتی ہے اگر کوئی مثلاً کسی غلط فرقے کی کتاب لے کر آئے اور بتایا کہ یہ مسئلہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے تو اہل حق کہتے ہیں ہاں بولو غلط ہیں لیکن یہ صحیح ہے بولو غلط پر ہیں لیکن بات تو صحیح ہے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ غلط لوگ ہیں کہ ان کی ساری باتیں غلط ہیں چاہے کتنا بھی صحیح بولے کیوں ان کے کی باتوں کو دیمک لگا دیا ہے ایسا نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تین راتوں تک شیطان آتا رہا ابو ہر نبی اللہ علام پکڑ کے لانے کی کوشش کرتے رہے آخری بار بھی کے بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ بہت ہی عمدہ اور واقعی مناسب جملہ ہے جو آج کی سیخوں کے اعتبار سے ہم یاد رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا صدقہ کا دور آپ نے شخص پر بھی حکم لگایا اور بات پر بھی حکم لگایا بات پر کیا حکم لگایا بات سچ ہے لیکن وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچ یہ بھی کہا وہ جھوٹا ہے اس لیے اس جھوٹ کی وجہ سے جھوٹا پن کی وجہ سے یہ سچ بھی جھوٹ ہو گیا نہیں بلکہ آپ نے اس کی سچ بات کو صحیح بات کو صحیح کہا لیکن اس کے بارے میں کہا وہ جھوٹا ہے اہل حق کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کی طرف سے اگر کوئی حق حکبات آتی ہے وہ اس کو رد نہیں کرتے وہ اس کو قبول کرتے ہیں چاہے وہ بات اپنے خلاف کیوں نہ ہو لیکن اہل باطل کا طریقہ نہیں ہوتا ہے اگر ان کے پاس کوئی حق حکبات لے جائے جو دوسروں کی کتاب میں ہو دوسروں کی کتاب سے ملے وہ کہتے ہیں نہیں جب تک اپنے علماء نہیں بولے یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے یہ اہل باصل کا طریقہ ہوتا ہے تو حق بات کے سلسلے میں اہل حق اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اہل حق میں یہ بات ہوتی ہے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اپنی بھی غلطی ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں شیخ ال کی آپ کتابیں دیکھیں گے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ خاص نہیں ہے کار علماء کا طریق رہا ہے شیخ البانی کی کتابیں چونکہ آج بہت سارے طلبۃ العلم سے استفادہ کرتے ہیں آپ دیکھیں کئی حدیثیں ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ حدیث پہلے میں ضعیف کہتا تھا لیکن اس طریقے ملنے کی وجہ سے اب اس کو حسن کہتا ہوں یہ حدیث میں سمجھتا تھا یہ راوی فلاں ہیں لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ وہ نہیں دوسرا ہے لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہوئی یہ ضعیف ہو گئی اس لیے کہ جس مدار راوی پر مدار تھا وہ قابل اعتماد نہیں ہے یہ کوئی اور ہے وہ سکا ہے یہ سکا نہیں ہے ایک انسان یہ نہیں کہ اب میں لوگوں کے بیچ میں بیان کر دوں گا تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا محبت ہے اور بدلیں گے کو اس سے بھی پھر جائیں. تو ہم ان کی بات مانے کے نہ مانے آدمی کو ڈر ہوتا ہے بولنے والے کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے اپنی غلطی کے اعتراف سے لوگوں کی نگاہ میں میری عزت کم ہو جائے گی اور میری تحقیق سے اعتماد ہٹ سکتا ہے لیکن اہل حق اس رعایت کی وجہ سے حق بولنا نہیں چھوڑتے ہیں وہ حق بولتے ہیں اس لیے کہ امانتداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے امانتداری اہل حق کی نمایاں صفت ہوتی ہے اور وہ امانت کو ادا کرتے ہیں چاہے اس کی زد ان کے اوپر ان کے کی اعتراض کیوں نہ پڑتی ہو یہ اہل حق کی نمایاں علامت ہوتی ہے لہذا اہل حق کے پاس آپ کو ملے گا اپنی غلطیوں کا اعتراض اور دوسروں کے ہاں یہ چیز نہیں ملے گی آپ ان کی غلطیوں کو بتائیں دونوں کانوں میں سے دو طرف سے بتائیں وہ بتائے نہیں ہماری بالکل غلطی نہیں ہے ہم نے جو بول دیا وہ بول دیا وہی سہی ہے چاہے آپ بتا بھی قرآن حدیث کے خلاف جا رہا نہیں یہی بات ہے جو ہم نے بتائی وہ کبھی مانتے نہیں کیوں اس لیے کہ ان میں بزدری ہوتی ہے اپنی غلطی کا اقراف نہ کرنا بزدری کی علامت ہے اور اہل حق ہمیشہ ضرورت والے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز اہل حق کی علامت ہوتی ہے تو اہل حق یہاں پر تعصب نہیں ہوتا ہے ان کے ہاں پر عادل ہوتا ہے چاہے ان کو دوسروں کی بات قبول کر کے اپنی نسی کیوں نہ کرنی پڑے اپنے اوپر زد کیوں نہ آتی دکھائی دے وہ کہتے ہیں صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے نمبر چھ اہل حق ذاتی مفاد کے لیے حق کو چھپاتے نہیں ہے اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ اہل حق حاملی میں حق ہوتے ہیں وہ حق کو بیان کرتے ہیں وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک واقعی حق کو پہنچائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل حق ذاتی مفاد کے لیے یا ڈر کی وجہ سے کبھی حق کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ وہ حق کو بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اے رسول اللہ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے جو حق آپ کے پاس نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجیے اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا لہذا جو انسان حق کو چھپائے وہ اہل حق میں سے نہیں ہوتا ہے وہ کیسا اہل حق ہے جو حق کو اس کے حقداروں سے چھپاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ کو آپ نے بعض مواقع پر بعض مسلحت کے تحت بات چھپانے کے لیے کہا جیسے آپ نے ایک صحابی معذر جبل سے کہا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ ملا الا کی گواہی دے گا اب انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا لوگوں کو سنا ہے اور مجاہدہ چھوڑ دیں گے یہ نہیں کہ فرارت چھوڑ دیں گے صاحب ایسے لوگ نہیں تھے وہ تو نبی کے مقابلے میں نبی کے دیکھتے تھے مجاہدے سوچتے تھے نبی کی تو مقصد ہوگی ہماری کہاں ہوئی ہم زیادہ کریں گے وہ ایسے لوگ لیکن آپ نے کہا کہ اگر تم ان کو یہ سہولت اور یہ مقصد کی کواڑا سنا دو گے عملی اور قربانی کے اعتبار سے اور بقیہ احمد کا بھی ڈر سے تو آپ نے ان کو چھپانے کہا لیکن آپ نے الگ اطلاع چھپانے کے لیے نہیں کہا تھا کہ چھپا لو اس کو بس اگر ایسی بات ہوتی تو کبھی نہیں بتاتے لیکن آپ نے کیا کہا تھا وہ ٹیک لگا رہی ہے مجادوں کے سلسلے میں چست پڑ جائیں گے بعض کے دور میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اس کو بیان کیا اس بات کو بیان کیا اس حبیث کو بیان کیا اس ڈر سے کہ کہیں میں حق چھپانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں ولا چل بت الحق قبل با تک تم الحق قبان تم اللہ نے کہا کہ اور حق اور باطل کو ملا کر پیش نہ کرو اور ایسا بھی مت کرو کہ حق کو چھپا لو جب تم جانتے ہو حق کو چھپانے کے لیے کتنی بڑی سزا حق کا چھپانا کتنا بڑی چیز ہے جانتے بوجھتے چھپا رہے ہو اس کی وائف جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہو یا حق میں باطل کو ملاتے ہو یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہوتا ہے اہل حق حق کو چھپاتے بھی نہیں اور اس میں اپنی طرف سے کچھ ملاتے بھی نہیں یہ دونوں صفات یہود کی ہے اہل باطل اپنی مصیاحتوں کے کی تحت یا تو حق کو چھپا لیتے ہیں یا پھر دیتے بھی ہیں تو ملار کے ساتھ دیتے ہیں یہ طریقہ اہل حق کا نہیں ہوتا ہے تو یہ یہ بھی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ ذاتی مفاد کی وجہ سے حق کو چھپاتے نہیں آپ دیکھیے سالوں سال حدیثیں تبرک کے طور پر پڑھی جاتی تھی سالوں سال قرآن لوگوں کو پڑھنے سے آج بھی کئی لوگ منع کرتے ہیں بعض اوقات منع کرنے والے عالم اور مفتی ہوتے ہیں کوئی آدمی اکیلا بیٹھ کے پڑھنے لگے دیکھا اس کو مسجد میں کیا کر رہا ہے تفسیر پڑھ رہا ہوں ارے گمراہ ہو جائے گا کیوں پندرہ علوم کے لیے چاہیے پندرہ علوم چاہیے قرآن کی تفصیل کے لیے لیکن خود اس عالم کو معلوم نہیں ہے کہ تفتیر لکھنے کے لیے تو بولا جا سکتا پڑھنے کے لیے کس نے کہا علوم چاہیے اور جو مدرسے میں فارغ ہوا ہے وہ بھی ڈرتا ہے اس سے لوگوں کے سامنے قرآن کی تعلیم پیش کرنے کے لیے کیونکہ وہ عالم ہے وہ بیان کر سکتا ہے لیکن نہیں لیکن جیسے ہی اہل حدیث کا معاملہ آ جاتا ہے اب یہ مستحق بن جاتا ہے کسی عالم کی بات اگر پیش کی جائے دیکھیے یہ امام ابو ہنی فرحت اللہ علیہ امام شافی ہیں خلا امام ہیں ان کا یہ قول ہے یہ صحیح نہیں لگتا ہے ان کو کیوں اس میں یہ دلیل ایسی ایسی آ رہی ہے کرتے ہیں کیوں؟ ہم بھی مقلد ہیں، آپ مفتی ہیں ہاں مفتی ہیں لیکن ہم بھی مقلد ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کے اوپر حکم بن سکیں بہت خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن جیسی اہل حدیث کا معاملہ آتا ہے چھوڑ دیجیے شافی حمبلی کا معاملہ آ ہے وہی حنفی جو کہہ رہا تھا ہم اتنے علم والے نہیں ہیں کہ اپنے امام کے اقوال کو جانچیں اور ثواب اور خطا اس میں فیصلہ کریں وہی کہتا ہے امام شافی قول میں یہ غلطی ہے ان کی دلیل ہے لیکن ایسا ہے امام مالک کا ایسا ہے امام احمد کا ایسا ہے وہ ایک امام پر حکم بننے کی ضرورت نہیں کرتا ہے لیکن تین امام پر حکم بننا گوارا کر لیتا ہے معلوم نہیں یہ کون سا اصول ہے اہل حق ایسے نہیں ہوتے اہل حق کے دو اصول نہیں ہوتے کہ وہ کہیں کچھ اصول اور کہیں کچھ اصول وہ سب کو ایک میزان میں رکھ کر دیکھتے ہیں ان کے پاس شفیات سب اس اعتبار سے برابر ہوتی ہیں کہ دلیل کے مقابلے میں کوئی شخصیت نہیں لہذا اہل حق کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے نہیں اور حق کی مخالفت کے باوجود وہ حق پر جمتے ہیں چھٹی جی میں نے بتائی یہ کہ اہل حق ذاتی مفاد کی وجہ سے کبھی حق کو چھپاتے نہیں ہے کہ وہ حق میں باطل کو ملا دیں وقتی طور پر جیسے کہیں صحیح ہے سنت پہ چلنا چاہیے لیکن سنت وہی ہے جو ہمارے امام بیان کریں اب یہ کیا ہے آدھا حق آدھا باطل ہے کیونکہ سنت پر چلنا چاہیے یہ تو صحیح ہے لیکن سنت وہی ہے جو ہمارے پیر صاحب بیان کریں ہمارے آرین صاحب بیان کریں اس کی تفصیص کہاں سے آئی اتنے بڑے بڑے دوسرے علما ہے وہ کیا کرتے رہے زندگی میں تو اس طرح سے حق کو کسی ایک مکتبے فکر میں مناسب کر لینا ایک ہی مسلک میں مناسب کر لینا یہ،, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اہل حدیث کا کہنا کیا ہے اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ حق پر چلنا چاہیے چاہے کسی بھی امام سے ملے اور چار ہی امام امت اتنی مسکین ہے کہ ہمارے پاس چار امام ہو امت اتنی مسکین نہیں ہے کہ ہمارے بڑے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے امت میں بڑے بڑے امام گزرے لوگوں کا ان کو نہ جاننا یہ ان کا عیب ہے اماموں کا نہیں جو نہیں جانتا وہ جاننے والے پر دلیل بنے گا یا جاننے والا نہیں جاننے والے پر کوئی को, آدمی نہ بھینا ہے کہ میں نے سورج نہیں دیکھا میں نہیں مانوں گا لوگ سب جماؤں کے رشتہ دار بتا رہے ہے ہم نے دیکھا ہے سورج آسمان میں ہے کہ اس کو تو نہیں دکھائی دیتا ہے بتائی نہ جاننے والا جاننے والے پر؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علماء بہت, بہت علما بھی ہیں لیکن امت میں سے اہل حق پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب میور اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے اس سے امام احمد ہو گیا کا. اللہ کھانا, پینا, بارش اور ساری چیزیں اور علم جو اصل چیز ضرورت انسان کی ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے اور باقی ساری چیزیں آدمی کو ملتی رہے یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے میں اس حکمت فقد یا کثیر رہا تو کیا حکمت دینے کا دروازہ بند ہو گیا یہاں پر من میں عموم ہے جو کسی دور کے لیے خاص نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے تو اللہ نے یہی کہا کہ ایک ہی زمانے کے لیے یہ قیامت تک ہوتا رہے گا اور اللہ کا ارادہ سیر قیامت تک ہوتا رہے گا یعنی کہ اللہ نے سیر کا ارادہ کرنا ہی چھوڑ دیا قیامت تک مشتعد اور فقیر پیدا ہوتے رہیں گے تو اہل حق باطل کو حق میں ملاتے نہیں ہیں بلکہ دونوں کو الگ کرتے ہیں ان کا کام تھک اور باطل کو الگ کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان کو مکس کرنا ساتویں چیز یہ ہے کہ اہل حق مخالفت کے باوجود حق پر جمی رہتے ہیں اہل باطل مفاد پرست ہوتے ہیں جہاں نام ہوگا جہاں پر عزت ملے گی جہاں فوائد اور ہدیے ملتے رہیں گے اور بہت ساری لمبی تفصیلیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں بہت سارے دینے والے بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پہ بہت کچھ دے چکے ہوں گے اور سب پر تھر پکڑ کے بیٹھیں گے میں کتنا خرچ کیا ان لوگوں کے اوپر اوپر کس کس تو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کے سلسلے میں نقصان اور تکلیف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے وہ تکلیف اور نقصان کے ڈر سے حق کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس بات کے ماننے میں فائدہ ہے وہ فائدے والے نہیں ہوتے ہیں وہ قائدے والے ہوتے ہیں اہل حق قائدہ دیکھ کر چلتے ہیں فائدہ دیکھ کر نہیں اہل باطل کیا کرتے ہیں منافقین کا طریقہ قرآن میں آپ دیکھیے لا الہ الاحا الاحا اولا وہ فائدہ دیکھ کر چلتے ہیں وہ دو ایسی بکری ہوتی ہے جو دو دو ریوڑوں کے درمیان چلتی ہے یہاں یہاں والی بکری اگر گھاس کی زمین پر ہے تو گھاس والی زمین پر ادھر چلی جائے گی اور وہاں سوکھا آ گیا یہاں گھاس والی زمین آ گئی یہاں چلی جائے گی جہاں مفاد ہے وہاں پر ان کا ان کا چلنا ہوتا ہے اہل یہاں ایسے نہیں ہوتے اہل حق فخر و خافہ تکلیف ڈر خوف مصیبت تکلیف اور ساری چیزیں برداشت کرتے لیکن حق کو چھوڑتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس حق کو چھوڑنا جہنم میں لے جاتا ہے اس حق کو چھوڑنا جہنم میں لے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نم و بہت عمدہ حدیث ہے جس کو امام الطبرانی نے القبیر میں روایت کیا اور شیخ ادبانی نے سیر جامع تبیر میں حدیث نمبر دو, دو پر اس کو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں تم کو صبر ہی صبر کرنا پڑے گا. کیا بتایا اس بارے میں آپ نے فرمایا تمست کی فی لد امین کو اس دور میں حق کو تھامے رہنے والے کے لیے حق کو تھامے رہنے والے کے لیے تم میں کے پچاس شہیدوں کا ثواب ملے گا اور یہ حدیث صحیح, صحیح ہے اور صحیح مطلب کے حبیب ہے کہ بعد میں ایک دور آنے والا ہے جس میں بہت برداشت کرنا پڑے گا حق کے خاطر بہت صبر کرنا پڑے گا جو لوگ اس زمانے میں حق کو تھامے رہیں ان کے لیے تم میں سے پچاس شہیدوں کا ثواب ہے ان کے باقی فضائل الگ ہیں لیکن شہادت کا معاملہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں المتمس کو بھی سنتی ان دخلا کل قو میری امت میں اختلاف کے دور میں سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے والا انسان اس, کے اس کا حال ہی ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوتا ہے تو یہ سختی کا معاملہ حکیم کے نیبھی نے کا ہے تو حق والوں کے لیے تکلیف ہی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے بہت کم ایام ایسے ملتے ہیں جو بالکل بے فکری کے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے وہاں بھی تکلیف تھی تکلیف دینے والے الگ تھے جب آپ مدینہ چلے گئے تھوڑا سانس لیا پھر جنگوں کا دور شروع ہوا مناسب یہود دشہرا اور قریش وغیرہ کی طرف سے مشرقین کی طرف سے پھر تکلیف کا سلسلہ رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یہی معاملہ ہمیشہ سے اہل حق کا ہوتا ہے آئمہ کے بارے میں آپ دیکھیے معابسین کے بارے میں آپ دیکھیے آپ کو یہی ملے گا کہ ان کو حق کی وجہ سے ستایا گیا لیکن حق کی وجہ سے ستا جانے پر اہل حق کبھی حق کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ ان کی نمایاں علامت ہوتی ہے یہ ان کی اخلاص آخرت کے ڈر اللہ پر اعتماد دین کی پختگی اور تقویٰ کی علامت ہوتی ہے اسی طرح سے آٹھمی چیز یہ ہے کہ نہ صرف اہل حق حق کو چھوڑتے نہیں حق بولنا بھی چھوڑتے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے ایک ایک آدمی حق جانتا ہو مانتا ہو اور دل میں چھپا کے رہے اور کوئی گڑبڑ نہیں کرے کسی کو بیان نہ کرے کیونکہ پٹائی ہوگی لیکن اہل حق یہ ہوتے ہیں کہ جو اس امانت کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جاتے ہیں. بلکہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں چاہے اس کے لیے تکلیف آئے ان کے اندر وہ ضرورت ہوتی ہے اور امانت داری ہوتی ہے تبلیغ کا جذبہ انہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور جسے فرماتے ہیں بد ال اسلام غریباً بد غریب ربا دین اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا پھر وہ ویسے تھا اجنبی ہو جائے گا جیسے اپنی ابتدا میں تھا شروعات میں تھا امام مسلم نے اس کو روایت کیا احمد کی روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا فقیرہ من غوربا یا رسول اللہ اے کے رسول یہ اجنبی لوگ کون ہوں گے جن کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے خوشخبری کس کے لیے ہے اجنبیوں کے لیے یہ اجنبی کون ہے آپ نے فرمایا یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے جو بہت سے بگڑے ہوئے برے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے ان کی نہ ماننے والے ماننے والوں سے زیادہ ہوں ان کی بات کا انکار کرنے والے زیادہ ہوں ان کی بات ماننے والے تھوڑے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ بعد کے زمانے میں اسلام اجنبی ہو جائے گا کچھ لوگ ہوں گے جو اس حقیقی دین پر جمے ہوں گے لیکن اس پر جمنے کی وجہ سے وہ اپنے سماج میں اجنبی بن جائیں گے لوگ رشتے ناطے ان سے ان سے توڑنے والے بنیں گے سلام کلام بھی بند کر دیں گے پھر وہ اس کے باوجود ان کو بتائیں گے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے اور کچھ لوگ مانیں گے بھی تو وہ بتانے والے ہوں گے چھپانے والے نہیں لیکن اس بتانے کی قیمت ان کو یہ دینی پڑے گی کہ وہ سماج میں لوگوں کے درمیان اجنبی بن جائیں گے تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اہل حق تبلیغ کو چھوڑتے نہیں ہیں تکلیف کے ڈر کی وجہ سے ہاں لیکن سمجھداری سے کام کرتے ہیں حکمت سے کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آدمی کہیں بھی چڑھ جائے گت پر اور چلانا شروع کر دے علماء کی رہبری میں آدمی کو کام کرنا چاہیے ضرورت اگر عقلمندی کے تابع نہ ہو تو خودکشی بن جاتی ہے نویں چیز یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنا اور اسے آزائشوں سے پاک کرنا یہ بھی اہل حق کا شعر ہے وہ ہمیشہ دین میں آنے والی لوگوں کی جاہلوں کی ملاوٹ کو دن کو دین سے نکالتے رہتے ہیں وہ دین کی حفاظت کرتے ہیں متون کی آیات، احادیث قرآن کی حدیث کی حفاظت کرتے ہیں اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں مساحف وغیرہ کے اندر اس کو لکھتے ہیں محفوظ کرتے ہیں علم کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور دین کے نام پر غلط چیزیں دین کا مقام جب لے لیتی ہیں تو اہل حق لوگوں کو بتاتے ہیں کیا دین ہے اور کیا نہیں ہے یہ بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ جیسا رنگ اس میں رنگ جائیں جیسا بے ویسا بھید ان کا ہو جائے بلکہ اہل حق ہمیشہ حق اور باطل کو الگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخر دور اس دین کے حامل بعد والوں میں سے بہت ہی قابل اعتماد لوگ بنے بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو بہت اعتماد کے لائق ہوں گے بہت پختہ دین والے ہوں گے وہ اس دین کے حاملین بنیں گے یہ ان کو تخریف الغالین غلو کرنے والوں کی اس دین میں تحریفات پھر بدل ملاوٹ اور تبدیلیوں کو وہ نکالیں گے انکار کریں گے ان کی تردید کریں گے وانتحال انتخاب اور جو باطل دعوے کرنے والے ہیں اور حق کے ساتھ چمٹنے کا دعویٰ کر کے باطل کو عام کرنے والے ایسے جتنے بھی باطل پر جمے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کے باطل پر ہونے کو ظاہر کریں گے نمایاں کریں گے وہ تعویل اور جارین اور اپنی نادانی کی وجہ سے اور یا جہاز کی وجہ سے دین میں جو تعمیرات کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی فلسفے گھٹتے ہیں ان کی بھی ترتیب کریں گے یہ کون کریں گے ہر زمانے میں اہل حق رہیں گے اس حدیث کو امام البحتی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے نشکاس کی تحقیق میں اس کو کہا ہے اسی طرح سے دسویں چیز اور آخری چیز بیان کرنا ہوں، ختم ہو چکا ہے آخری چیز یہ آخری چیز اہل حق کی نہیں اور بھی بہت ساری بات ہیں لیکن آج کے ریٹ اتنا کافی ہے کم سے کم کچھ تو سامنے ہو کے سمجھ پائیں تو آخری چیز سلسلے میں دسویں بات یہ ہے کہ اہل حق, حق کے یہاں پر دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں جس کا وہ خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں صرف وہ جاننے والے اور بولنے والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا واحد اور باقی یہ بھی اس حق کا خاوے ہوتا ہے وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں صرف سننے سنانے والے اور بولنے والے نہیں ہوتے وہ حق کا پرچم لے کے صرف کھڑے ہو جائے اور حق کے لائق نہ بنے ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ غاہرن و باطن حق والے ہوتے ہیں ان کے باطن میں اخلاص ہوتا ہے اور ظاہر میں تقوا ظاہر میں تقوا اور باطن میں اخلاص ہوتا ہے یہ دو صفات ہیں جو ایک انسان کو نہ صرف اہل حق میں بلکہ اللہ کے اولیاء میں شامل کرتا ہے جو ان دو صفات سے ولی نہیں بنتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خبردار اللہ کے اولیاء ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں یعنی قیامت کے دن موت کے بعد دنیا میں تو ڈرنا ہے لیکن موت کے وقت میں فرشت آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تقاص و اب شیرو برجنطی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوف و غم کی بات نہیں ہے نہ انہیں کوئی خوف وغیرہ میں نہ غم ہوگا اور یہ کون لوگ ہیں اللہ فرماتا سرماتا اللہ وقور جن کا ظاہر ایمان سے پر تھا اور جن کا جن کا باقی ایمان سے پر تھا اور جن کا واحد تقوا کی علامت تقوا کی مثال امام البحتی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کو شیخ الابانی نے سید ترغیب میں ذکر کیا ہے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے بتائیے آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا الاخلاص الاخلاص کیونکہ کہ سارے ایمان کا حاصل اخلاص ہے. ورنہ آدمی کے پاس اخلاص ہے. نہ ہو آدمی ایمان کے باوجود بھی مشرک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے پمن جیسے بہت ساری آیتیں اس باب میں آئی میں اختصار میں اس کو ذکر کر رہا ہوں پمن کا ربی فلحا عمل شریف تو اس اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے حقیقت پر ایمان لائے اس کو مان لے اور دوسرے یہ کہ اس کی زندگی میں پرہیزگاری ہو یعنی برائیوں سے بچنے کا مزاج ہو ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کو بھلائی کی تاکید کرے خود محروم ہو جائے اور دوسروں کو برائیوں سے روکے لیکن قدم قدم اس کے اسی نجات میں پڑتے رہیں جس سے وہ دوسروں کو منع کر رہا ہے تو یہ دس باتیں اہل حق کی علامات میں سے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان میں بننے کی توفیق توفیقدہ فرمائیں اور جو لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں ان کے پاس کچھ پیمانہ آ جائے اس اعتبار سے ان کو ناپنے والے تولنے والے پہچاننے والے بنیں اپنا اس کا فی الحال ہی و رکھا